پسناکا کی کاؤچی کاٹ دیں اور اپنی رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے سالے ہم پر لے آؤ جس کا تم سے واد دے رہے ہو اگر تم رسول ہو